نوجہات مکی ہے چالیس آیات اور دو رکور نزول کے اندر ایک اور موجودہ ترتیب میں ہونا کی اس صورت میں بھی ناموں نے خما حوالے قیامت احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم و ناز قسم ہے روحوں کی جو روح روسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کے پیچھے گوٹا لگاتے ہیں ونہ ستا سے نشتا اور پھر کھولتے ہیں گرے آرام سے بستا بے ہاتھ سب قسم ہے تیرنے والوں کی تیر کر کرا سب گن بس آگے بڑھتے آگے بڑھ کر یہ فرشتے روح جب پکڑتے ہیں قبض کرتے ہیں جیسا گوٹا لگایا مومن اور مخلص کی روح کو ایسا آرام سے نکالتے جیسے گر کھولا اور پھر جیسے پانی میں کوئی پیڑ تھا ہو ایسے روانہ ہو جاتے ایک دوسرے سے جیسے ہم جنازے کو کندہ دیتے اور اس سے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اچھی روح کو کندہ دینے کے لیے بکلاپ ناکارا انسان کے اس کی روح ایسا نکالتے جیسے ریسنیم کپڑے جھاڑیوں پر ڈال کر کھینچا جائے جو تار تار ہو جائے فلم جرا پس قسم ہے ان فرشتوں کی جو انتظام کرتے ہیں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بازوں کو بارش برسانے بازوں کو ہوا چلانے بازوں کو رزق دینے بازوں کو بیماری پھیلانے بالوں کو صحت دینے کا مقرر کیا ہے یوم ترجر راجا جس دن کاپ جائے گی کامپنے والی تک بہر اس کے بعد ایک دوسرا آئے جھونگا لوب یوم وجفا کچھ دل اس دن دڑک جائیں گے و اخبار کچھ نگاہیں جکی ہوگی یا کدو نہ کہیں گے اینا نمر دوں دو ہاں نہ کیا ہم کو لوٹایا جائے گا کور میں یہ محاورہ ہے کہ کھر دوبارہ رکھ سکتا ہے کیونکہ گھوڑے یا اونٹ کا کور اگر نکل جائے ایسا کننا ایزامند نہ جب ہم ہوں گے ہڈیاں کھوکھلی حالو تل کا اردن کرنا تنخواہ یہ تو آنا ہے دوبارہ خسارا دوبارہ اگر ہم اٹھ کے آئے تو سب نقصان اٹھائے گا مائیں زرا تو جڑ کی ہوگی ہوں نہ میں ہوں گے اللہ آپ کے پاس اطلاع علیہ السلام کی اتنا جاؤ رب ہوں جو رب نے دلوا دل مقدس پاکر زمین میں جس کا نام تھا کیا پیغام تھا سرکش ہو چکا ہے کپل حل کر آپ فرمائے کیا میں بتا دوں آپ کو کہ آپ کور جائے ٹھیک ہو جائے وہ آب دے کا اور میں آپ کے رہنمائی کروں رب کی طرف تھا کہ آپ کرے سارا گبرا دکھا دیا اس کو بڑی نشانی اس نے تکزیب کی اور نا فرمانی کی تم متبرت پیچھے پلٹا دوڑتا ہوا آیا پنا تھا لوگوں کو جمتی اور آواز ہی الفاظ رم دو میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں امل تو کوئی خدا میرے علاوہ ہے ہی نہیں اگر ہے جیسے مزہ کہتا ہے تو پھر میں اس کے بھی بڑا ہوں اللہ, اس آن پکڑا ان کو اللہ نے عبرت کے ساتھ آخرت کے اور دنیا کے انتی عبرت ہے ڈرنے والوں کے لیے بنایا تم جب سب کو پیدا کرنے میں یا اسمان جس تم نے بنایا بلندی اور برابر کیا وہاں انگھیری کر دی اس کی رات وہاں اور بعد ذالک دہا آسمان کے بعد زمین کو بچایا پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین پیدا کی یعنی اس کا لاوا،, کا لاوا پھر آسمان کا لاوا پھر زمین کو بچھایا گھر آسمان کو بچھایا جبا وہ مر آہاں نکالا اس کو اس کے پانیوں چرا گا وار سہا اور پہاڑ کو زمین کے لنگر انداز کیا متا اللہ کم یہ سامان تمہارے لیے اور تمہاری مویشیوں کے لیے پیدا جاتے سوام مسول کمرہ جب آ جائے بڑے انگامے کا دن یوم کرل انسانوں دن چونک جائے گا انسان جوش کوشش کی اور برج دلجہی ملے میارا اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھے منتگا پر جس نے ترکشی کی وہاں الحیات الدنیا تب دنیا دنیا کی زندگی کو بھائی نل جہی مہی الماوا پر جہن کا ہے یہ کہتے عامر مضرب عمر کے ایک شخص تھا ڈٹا ہوا تھا اس کی مذمت میں اور اس کا بھائی سم و نے وہ اسلام لائے اربی اور جو ڈرنے لگا رب کے حضور کھڑے ہونے سے اور روکا اپنے آپ کو خواہشات سے جنت الماوا پس جنت ایسو کا ہے مور پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی مانتابن کرا آپ کام ہے علا ربن الہ رب کے دِن ہے اس کو برپا کر ان مان تمن ضروری افسا آپ ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈر کان نہو نہ جس دن یہ دیکھیں گے لب یل بسو کہ اللہ شی سر شام او ہا ہاں ہاں یار